أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعطي الله وعطي الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال تعالى پہلے بھی بہت سے دروس میں یہ بات ہو چکی ہے کہ اقامت دین یا شہادت آل الناس یہ نہ رسول نے خود اختیار کیا تھا نہ خود چنا تھا نہ یہ ہمارے لیے ایک اختیاری بات ہے یہ ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے رسول پر بھی جس کے بارے میں ان سے باقاعدہ سوال ہوگا عدالت لگے گی رسول بھی آئیں گے وجی ابن نبی نو اور گواہ بھی بلائے جائیں گے اور اسحاب عرفات سے پوچھا جائے گا محمد نے پہنچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم والمرسلیم اور یقیناً ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے تو ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ رسول نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی رسول کبھی نماز نہیں چھوڑا کرتی نہ روزے کے بابت ان سے پوچھا جائے گا رسول سے جو سوال ہوگا قیامت کے دن وہ ہوگا ان کی ذمہ داری شہادت عالناس لکن اور رسول و شہیدن کم اور ہماری کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ تقن و شہادہ اور تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف تو یہ کوئی ہابی نہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے بحثیت مسلمان اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں بالکل جواب دے دینا چاہیے اور اپنا دامن چھڑا لینا چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان سے کوئی آپ کا خط یا کیشٹ لے کر آتا ہے اور ہفتہ دس دن نہیں پہنچاتا تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے آپ کہتے ہیں اگر پہنچانا نہیں تھا تو لائے کیوں تھے وہ رجسٹری کر دیتے چوتھے دن یا رجسٹری مل جاتی ہے بڑا احسان کی ہے تمہیں دبا کے بیٹھ دو یعنی اس کا آپ کے گھر جانا وہاں سے کلیکٹ کرنا اٹھا کے لانا اسے وہ سارا کچھ آپ کی نظروں میں ختم ہو جائے گا اگر ان ٹائم نہ پہنچے وہ کیسے احسان تو تب ہوگا نا کہ ڈاک کے ذریعے چوتھے دن پہنچتی ہے وہ دوسرے دن پہنچا دے تو اگر آپ کسی امانت کو لے کر سو سال بیٹھے رہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول آپ کو سے پوچھیں گے نا پہنچانی نہیں تھی تو لی کیوں اسی لیے ماں بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقلیدی یا نسلی ایمان جو ہے اس پر انہوں نے ایک بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن سوالیہ نشان لگایا ہے کہ اسے وہ ایمان کہا جا سکتا یا نہیں جو ترک و اختیار والا معاملہ ہے یہاں تو جیسے مکان وراثت میں ملا باپ سے ایک ماں مل گئی پانچ سات بہن بھائی مل گئے کوئی دو چار کنال زمین مل گئی ساتھ اس کو ایک مذہب بھی مل گیا قوم بھی مل گئی کوئی بھٹی ہے تو اپنی مرضی سے بھٹی نہیں بھٹی کے گھر پیدا ہو تو بھٹی ہے عوان ہے تو توان ہے کہ عوان کے گھر میں پیدا ہو گیا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں لیکن دین کے معاملے میں اس کے پاس اختیار ہے لہذا اس میں انہوں نے شرط لگائی ہے کہ جب آدمی بالغ ہو شعور والا ہو تو وہ خود سوچ سمجھ کر ایمان لائے اور آپ کو معلوم ہے شاید وہ رداد سے جماعت اسلامی جو ہے اس میں جو لوگ چند اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر سوچ سمجھ کر جب کلمہ پڑا ہے تو مولانا مدودی مرہوم بھی رو رہے تھے اور وہ سارے داروں کتار رو رہے چوبا گوئم مسلمانم بلرزم کے دانوں مشکلات لا لہ رہا یہ لائے لا اللہ سوچ سمجھ کر پڑے جو اگریمنٹ آپ کرتے ہیں شرطیں لکھی ہوتی ہیں نہیں آپ کو منظور ہیں تو سائن کریں آپ کو ساری شرطیں پرانے حکیم کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان اللہ اشترام نانخو صاحب والوں کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ تُو نے اپنا آپ بیچ دیا ہے اپنا مال بھی بیچ دیا ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اللہ کا ہے کلمہ پڑھنے کا پہلا مطلب تو یہ ہوا من المنی مومن ہو تو سودا ہو گیا ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے آگے چل کے فرمایا فرش تب سے روبے بے حکوملہ جی اس سودے پر خوشیاں مناؤ اس لیے کہ کل اس سب کچھ نے بک جانا تھا ماٹی کے مول اس کی کوئی وقت نہیں رہنی تھی مال تیرا نہیں رہنا تھا کسی کا ہو جانا تھا بیوی تیری نہیں رہنی تھی وہ آزاد ہو جانی تھی اور بھی اپنا نہیں رہنا تھا تیری کوئی بکت نہیں ہر یہ کہتا ہے جلدی کرو پہنچاؤ میں یہ بو دے رہی ہے میں یہ خراب ہو رہی ہے جلدی پہنچاؤ اسے دفنا کے آؤ کڈے کے اندر سے. یہی ہے نا تیری بکت ماٹی کے مال ہر آدمی تین دن مٹیاں مٹی پھینکتا ہے تیرے اوپر یہ تیری قدر تو خوشیاں مناؤ اس سودے پر مالک نے تمہاری بہت بڑی قیمت لگائی یہ خراب ہو جانے والا بال تھا یہ پگل جانے والی برف تھی اگر وہ نہ خریدتا تو یہ ضائع چلی جائے تمہاری جوانی کا اگر کوئی خریدار نہ بنتا تو یہ ضائع ہو جائے خستک شروع خوشیاں مناؤ مبارک ہو تم کو تمہیں بشارت ہو یہ ہے اول فوج العظیم یہ ہے وہ عظیم کامیاب تو امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو جب بھی باشعور ہو وہ ساری شرائط جو اسلام اس پر عائد کرتا ان کا جائزہ لے چل سکتا ہے تو کہ نہیں تو بد دیانتی سے مسلمانوں کی صفوں میں دبکا بیٹھا نہ رہے جمود آ جائے گا اس لیے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے نہیں جو آگے بڑھاتی جسے اقبال نے کہا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں نسلی مسلمان کے اندر اضطراب نہیں ہوتا وہ امنگ وہ جذبہ نہیں ہوتا وہ جنون نہیں ہوتا جو آگے لے کر چلتا ہے لہذا جب بھی اسلام کو ایک بوسٹ ملا ہے نئی جنریشن سے ملا ہے اربوں پہ جو منہ دیا تو اٹھا کر ہلاکو کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا ہلاکو کے بھائی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور وہ لے کر نکلا ہے پھر دیکھے نا وہ جو اولمپک کی شمع لے کر چلتے ہیں مشل وہ دوڑتا ہوا ایک آتا ہے پھر دوسرے کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے وہ وہاں سے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ جہاں اپنی منزل میں پہنچتا ہے تیسرے کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور یہ سلسلہ دراز رہتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک اس مشل کو لے کر دبا کر بیٹھ جائے اسلام بھی جنریشن ٹو جنریشن یہ نور ہے دیے سے دیا جلتا ہے ایک جنریشن دوسری جنریشن کو دیتی ہے تو ہماری تقلید آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنا نام یا عبداللہ رکھتے ہیں یا عبدالرحمن رکھتے ہیں کیوں ابھی تین چار مہینے پہلے ایک سکھ مسلمان ہوا گرنام سنگھ اس کا نام تھا اس نے نام عبدالرحمن رکھا ہے اپنا ہم اپنے بچوں کا نام عبدالرحمن کیوں نہیں رکھتے ایسا مشکل ڈھونڈ کے نام چاہے سنسکرت کا ملے ہم نے کرائیٹیریا یہ بنایا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے بیٹی یا تو ماوس کیا پتا پتہ نہیں ماوس کا کیا مطلب ہوتا ہے بس ایک دن میں وہ دیکھ لیا ڈرامے کا نام تو یہ ماوس بیٹی کا نام رکھ دیا نام وہ رکھنا ہے جو کسی کا برادری میں نہ ہو اور نہ کسی کو اس کا مطلب پتا ہو ہم کیوں نہیں رکھتے عبد الرحمان عبد اپنے بیٹوں کا نام اچھا نہیں لگتا نا اور یہ ان کا تقربی اللہ ہے اللہ نے ان کا نام رکھا ہے عبداللہ عبد الرحمن جنہوں جن نے ترک کو اختیار کے ساتھ اسلام قبول کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ صاحب نبی کے ذمہ وہ ہے نبی سے اس کا سوال ہوگا جو اس کے ذمہ ڈالا گیا اور کیا ذمہ ڈالا گیا وما اللہ رسول البلا المبین ہمارے رسول کے ذمہ تم تک پہنچانا ہے اور ان سے پہنچانے کا سوال ہوگا تم سے عمل کروانے کا سوال نہیں ہوگا عمل تمہاری ذمہ داری پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے وہ آلیہ کو اب یہ شمع ہمارے ہاتھ میں دی گئی اب یہ مثال ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہے ہم نے اسے سمجھا ہوا ہابی وہ عربی میں کہتا ہے نا ہوائیاں ہوائیا تو ہوں اس کی ہابی کیا ہے ٹکٹیں جمع کرنا سائیکلنگ اچھا تیراکی کرنا یا ڈرائیونگ کرنا یا کتابیں پڑھنا یا خط و کتابت کرنا یہ آپ کا فالتو وقت کا کام ہے کہ جب آپ کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے یہ سوال ہے اسلام کو ہم نے رکھا ہوائیا تو ہو والی جگہ پر کہ جب ہمارے پاس کرنے کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تو چلو چلتے ہیں اسلام اس کاپسی مرکز اسماحیل صاحب سے گپے بھی مار گے لیں گے اور مصباح صاحب سے اسلام دعا بھی ہو جائے گا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا دو دوست دو چار مل جائیں گے یہ ہابی نہیں ہے یہ ڈیوٹی ہے کرنے کا یہی کام ہے اور نبی نے اس کو کام سمجھا تھا مندل کو پایا حضور نے تجارت نہیں کی اس کے بعد اس کو کام سمجھائے ڈیوٹی سمجھ کے کیا ہے باقی ہر چیز کو ہابی سمجھائے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے بھوک سے دو دو مہینے چولا نہیں جلا لیکن اس کام کی دھن میں لگے رہے جب تک وہی دن ہم پر سوار نہ ہو اتنی ہی غیرت ہمارے اندر نہ آئے ہمارے سینے بھی دکھ سے اس طرح نہ کھولیں گے جس طرح ہانڈی کھولتی ہے تو وہ سٹیم نہیں بنے گی جو ہمیں لے کر آگے بڑھے گی اور ہم دنیا کے چیلنجز کو فیس کر سکیں یہ ڈھیلا ڈھالا ایمان بھائی آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے لمبا رستہ ہے تو ٹائر نئے ڈلواتے ہیں آپ پرانے پھینکتے نہیں ہیں گھر میں رکھ کے جاتے ہیں کہ چلو جب آئیں گے تو پھر یہ اتار کے پرانے لگا لیں گے یہاں سے یہاں بیس تک جانا ہے تو پرانا ٹائر چل جاتا ہے لیکن مکے مدینے جانا ہو تو نئے ٹائر دلوانے پڑتے ہیں بلکہ ایک دو فالتو کے ساتھ لے جاتے ہیں لوگ اور گاڑی بھی اکثر و لوگ اچھی لیتے ہیں سیکنڈ ہینڈ بھی لے تو اچھی لیتے ہیں کہ لمبا سفر ہے بھائی ایمان اگر منزل یہ ہے اگر کام یہ ہے ڈیوٹی یہ ہے تو اس کے لیے آپ کو ایمان بھی اسی درجے کا چاہیے ہو۔ اگر گاڑی کوئٹا جاتی ہے تو انجن دو لگتے ہیں ایک انجن سے کام نہیں بنتا اقامت دین جو تمام نبیوں کی ڈیوٹی رہی ہے شرعین نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصینا بھی ابراہیم و ان عقیم الدین وسی نہ وسیعت کہتے تاکی ہدایت مرنے والا جب کوئی بات کرتا ہے تو اسے وسیعت گنا جاتا حالانکہ ہوتی وہ نصیحت لیکن اسے وسیعت کیوں کہتے ہیں کہ مرتے وقت وہ اپنا سارا خلوص ان باتوں کے اندر ڈال دیتا ہے اس لیے مرنے والے کے بیان کو سچا سمجھا جاتا ہے عدالت کے اندر جو وقت مرد بیان دیا جاتا ہے اس کو جھوٹا نہیں سمجھا جاتا کہ وہ آدمی مر رہا تھا اس وقت اور اس وقت اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی ہم نے انتہائی خلوص پر انتہائی تعقید کے ساتھ یہ حکم دیا تھا نوح کو بھی آپ کو بھی دے رہے ہیں، ابراہیم کو بھی دیا تھا موسا کو بھی دیا تھا عیشا کو, کو بھی دیا تھا کہ دین کو قائم کرنا یہ ڈیوٹی ہو گئی نا یہ بھی نہیں اوور ٹائم بھی نہیں اس کو اپنا کام سمجھے اب جب یہ میرا کام ہوگا تو جو بھی اس کام میں میری مدد کرے گا اس کا احسان مجھ پر ہوگا میرا احسان اس پر نہیں ہوگا میں لاہور جانا چاہتا ہوں تو کسی کی ویگن پر سوار ہوتا ہوں لاہور جانا میری مشکل تھی میرا پرابلم تھا مجھے پیدل بھی جانا تھا ویگن والے نے ویگن لا کے میرے سامنے کھڑی کر دی میں شکریہ کے طور پر اس کو کمپنسیٹ کرتا ہوں کرایہ دیتا ہوں بیس طرف یا بیس روپے اسے دیتا ہوں یہ لو یا سو روپے دیتا ہوں اسے شکریہ اس کا مانتا ہوں کہ اس نے مجھے میری منزل پر پہنچانے میں میری مدد جماعت اس ویگن کی طرح ہے منزل آپ کی نہ پہنچیں گے تو پینڈا آپ کا کھوتا ہوگا پوچھا آپ سے جائے گا جماعت سے سوال نہیں ہوگا سوال افراد سے ہوگا قیامت کے دن محاسبہ انفرادی سطح پر ہوگا جماعتی نہیں ہوگا والا کا جے تو منا فرادا کبا خلق نا جس طرح ماں کے پیٹ سے جماعت بن کے نہیں نہ نکلے تم ایک ایک کر کے نکلے ہو اسی طرح رب کے سامنے ایک ایک ہو کر تم نے جواب دینا جمعہ داری تم نے ادا کی, کی تھی یا نہیں کی اللہ ہم نے جد کی تھی ہم اتنے ہاتھ مل کر بیٹھے تھے اتنے لوگ مل کر بیٹھے تھے ہم یہی سوچتے تھے یہی تربیت گاہیں ہوتی تھی یہی مطالعے ہوتے تھے کہ تیرا دین کس طرح غالب ہو اور آپ کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں شہادت کے طور پر یہ سچ کہتا۔ جماعت پر آپ کا احسان کوئی نہیں ہے جماعت کا احسان ہے آپ پر اگر آپ کام سمجھیں یہ دین ہمیں پہنچانے کے لیے دیا گیا لے کر رکھ کر بیٹھنے کے لیے نہیں دیا گیا ہم نے اس کو جام کر کے رکھ دیا یہ امانت ہے وہ اتمانا صحابہ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا حضور کے لیے وہ ادعی تل جو امانت رب نے آپ کے سپرد کی تھی ہمارے لیے جو میں نے کہا نا کہ کوئی خط اور کوئی کیسٹ آپ کی کوئی لے کر آتا ہے وہاں سے دی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کو دے دینا آپ اللہ نے یہ رسالہ دیا ہے فقط اب رِسَالَاتِ کم اے قوم میں تمہیں رب کا خط رب کے میسجز رب کے پیغامات پہنچا چکا یہ تو یہ امانت ہے جو رب نے رسول کو دی ہے کہ میرے بندوں کو دے دینا اور بندوں سے پوچھا گیا میں نے پہنچا دی جی کالو بلا کد بلک تل و ادئی تل امانا ادا اردو میں جسے کہتے آپ نے ادا کر دی امانت صحابہ کو صحابہ نے ادا کر دی ہم کو مشرق میں مغرب میں جنوب شمال یورپ ہو یا ایشیا جہاں کہیں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے اسی طرح جس طرح بجل تھے اور دوسرے تھے اور جو بھی اس وقت مسلمان ہیں اس بچے تک دین پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے ڈیوٹی ہے فلاں اور صلام اور تم سے پوچھا جائے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ذمہ داریوں کا ایک بوجھ ہے اور قرآن تو کہتا ہے یہ وہ امانت ہے کہ جسے پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا ہے. اس بچے تک دین پہنچانا ہے اس کا رسول بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ جمع اس کے لیے طریقہ کار ایک وضع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی علاقے میں آپ لوگ اللہ کے احکامات پر مبنی حکومت الہیہ قائم کر دیں جس نے سورنٹی جو ہے وہ کتاب و سنت کو آپ کا اس جنریشن کا کام پورا ہو گیا اگلی جنریشن کا کام یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کو لے اور اس نظام کو جو قائم ہو چکا ہے لے کر آگے نکلے دوسرے علاقوں میں بڑھائے اس کو ایکسٹینڈ کرے جیسا حضور نے قائم کیا صحابہ نے ایکسٹینڈ کیا اس قائم حضور نے کیا بڑھایا صحابہ نے اس یہاں تک کہ زمین ختم ہو گئی اور وہ انہوں نے دریا میں سمندر میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور جب گھوڑا ڈوبنے کے قریب ہوا اس کے کانوں تک پانی پہنچ گیا تو فرمایا اللہ زمین ختم ہو گئی ہے پانی شروع ہو گیا ہے پانی میں جہاں تک میرا گھوڑا جا سکتا تھا وہاں تک میں نے اس کے سموں کو ٹکرایا ہے اے اللہ اس سے آگے میرا گھوڑا نہیں جاتا یہ تھی وہ بات یہ تھا وہ احساس ذمہ داری ان کو کہ مرنے سے پہلے کر لیں تو یہ اکامتے دین راتوں کو اسے سوچیں برائیاں جس طرح پھیل رہی ہیں جس طرح میڈیا وار ہے اسلام کے خلاف اس وقت واحد ٹارگٹ ون پوائنٹ ایجنڈا جس پر دنیا متفق ہے کہ اسلام کو ہمیں فیس کرنا ہے اکیسویں صدی میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے اسلام ہوگا سی این این کو بھی فکر پڑی ہوئی ہے اور دیگر لوگوں کو بھی فکر پڑی ہوئی ہے یورپ کے اندر اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس نظام بھی موجود ہے الگ بات ہے کہ ہم نے قائم نہیں کرنے دیا ہوں. لیکن ان کے پاس ہے کبھی بھی ان کا دماغ خراب ہو گیا ان کے لفظوں میں جنون ان پر آ گیا تو وہ قائم کر کے دکھا دیں اور وہ اتنا ایٹریکٹو ہے دین اتنا ایٹریکٹو ہے ہماری عورت کپڑے اتار کر دیکھ چکی اس شٹل کاپ برقے کے اندر اتنا سکون ہے کہ اگر کبھی اس نے پہن لیا تو ہماری ساری عورتیں وہاں چلی جائیں اس برقے کے اندر چلی جائیں وہ جو عورت کہتے میں نے کاپ بندہ مسلمان ہوئی تھی نہیں کاربن فلپائن کی تھی جاپان کی تھی تو یہی بات کہتی کہ میں نے میں تو سمجھتی نہیں بڑی مظلوم عورتیں ہیں لیکن جب میں نے خود برکا پہنا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی وی آئی پی شخصیت بن گئی کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا میں ایک سپی ہوئی چیز ہوں میں بڑی اہم شخصیت ہوں تو بہرحال یورپ کو یہ بات پتا ہے سوچیں اس بات اس پر کوڑیں خون جلائیں اس کے لیے باغ دور کریں آپ کا ایک ایک قدم نوٹ کیا جا رہا ہے آپ کا جلنا سوچنا فکر کرنا ہو جو کہنا اقبال نے کہ اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز سازے ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی تو وہ جو پیچ و تاب ہے یہ کڑنا یہ کڑنا ناپا جا رہا ہے کہیں تولا جا رہا ہے یہ جو آپ کے چہرے پر سرخی آتی ہے کوئی حد ٹوٹتی ہے اللہ کے پاکستان کے اندر تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ملک کے اندر اسلام کے نام پر لیا تھا سرخی کا کہیں گراف بن رہا ہے اس سے آپ کے ایمان کو ناپا جاتا ہے آپ حدیث جبرائیل کو دیکھیں اس کو جس میں جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ فلاں آدمی تو اتنا نیک پاک ہے کہ لم یاسر فتعین ان کا وہ تو اتنا نیک ہے کہ اس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی تو اللہ نے کیا کرائیٹیریا دیا فرمایا آخر انج لم یا تو میں آ رہا یا قط کبھی اس کا چہرہ میری غیرت میں تپا نہیں رنگ بدلی نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ رب آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ میری ہدے ٹوٹ رہی ہیں اور یہ سو رہا ہے آرام کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ محبوب جس سے آپ محبت کرتے ہوں اس کی چیز پر کوئی قبضہ کر لے اور آپ بیٹھے رہیں اگر آپ کہتے کہ آپ کو اس سے محبت محبت تو محبوب کی چیز کسی کے قبضے میں نہیں دیکھتی ایک ہے وہ بتا رہے تھے بائیس سال کے بعد ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو بچی کا تایا آیا ان کے گھر بچی کوئی دو دوائی تین سال کی تو اس تایے نے اس کے والد کے جوتے پہنے تو بچی دوڑ کر گئی اور اس نے اس کے جوتوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اس نے کہا کہ صوفی صاحب صوفی صاحب وہ اپنے والد کو صوفی صاحب کہتے ہیں کہا صوفی صاحب صوفی صاحب جوتے صوفی صاحب کے تم پہن کے نہیں جا سکتے سوفی صاحب نے کہا لاؤ بھائی پیدا ہو گئے ہیں جوتوں کی. میرا چھوٹا بچہ جو ہے ابراہیم ابھی پونے تین سال کا ہوا اس کا مامو جو ہے اس نے میری چادر میرا جو امامہ ہے دوسرا وہ پہن کر لیٹا تو مکھیاں تنگ کرے تو اس نے اوپر رکھ لیا ابراہیم نے ایک دفعہ بھی جا کے اس کے اوپر سے کھینچا ہے دوسری دفعہ بھی اس نے کھینچا ہے اور تیسری دفعہ جب رکھا تو وہ باہر رونا شروع ہو گیا ریڑھیاں رکھے گا اور کہا کہ مامو جا وہ ابو کا جو ہے وہ کپڑا لے گئے میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا رشتہ ہے نا میرے ساتھ پیار ہے نا اس سے مجھ سے تو میری چیزوں سے بھی پیار اور ان کو کسی کے قبضے میں نہیں دیکھ سکتا محبت ہو آپ کو اللہ سے اللہ جی نام حب اللہ اور زمین پر قبضہ کیے بیٹھے ہوا غیار اور آپ ٹانگیں پسارے سو رہے ہوں یہ محبت ہے محبت محبوب کی چیز کو کسی کے قبضے میں نہیں دیکھ سک اسی لیے صحابہ کو جہاں تک زمین نظر آئی ہے وہاں تک چھڑایا انہوں نے اور سمندر آیا تو اقبال نے کہا نا کہ دست تو دس دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرز المات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو وہ گھوڑے بہرز المات میں دوڑائے یہ کیسے ممکن ہے ہمارے پلاٹ پر کوئی قبضہ کر لے تو راتوں کی نیند جاتی ہے بھوک نہیں لگتی گسے سے کبھی ایس ایس پی کو یہاں سے ٹیلی گرام کبھی ڈی سی صاحب کو امبیسی سے اٹیسٹ کرا کے درخواستیں میرا پلاٹ قابو کر نے قبضہ کر لیا وہ میرا تھا لگی وہ تیرا نہیں اور تیرا رب کہتا ہے یہ زمین میری ہے میں نے پیدا کی اس پر حکم میرا چلنا چاہیے اور تم چیف ایگزیکٹو میرے نائب ہو تم چلواؤ نافذ کرو اسے اتارٹی قائم کرو میری تم وہ کا فقب اس پہ کسی کو نیند جو ہے اس کی خراب نہیں ہوتی کھانے پینے کا شیڈول جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم اس کو کام نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہم ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہم مسائل پوچھ کے رکھتے ہیں حج کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہم قرض لے کر بھی کراتے ہیں اور زکوط کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہم دیتے ہیں لیکن سرکار آپ سے اقامت دین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا یہ سوال ساتھ رکھیں آپ آپ نماز میں بھی کامیاب ہوگئے آپ روزے میں بھی کامیاب ہو گے آپ حج میں بھی کامیاب ہو گے آپ زکوات میں بھی کامیاب ہوں لیکن لیکن شہادت ناز کی ذمہ داری جو ختم رسالت کی وجہ سے آپ کے ذمہ پڑی ہے اب رسولوں والا کام آپ کے ذمہ پڑا ہے بحثیت امتی بھی آپ سے سوال ہوگا کہ یہ تو تم اپنی جنت ٹھنڈی کرتے رہے ہو نا میں نماز پڑھا روزہ بھی تو میں اپنی خدمت کر رہا ہوں اپنی جنت بڑھا رہا ہوں جہنم سے بچ رہا ہوں قبر ٹھنڈی کر رہا ہوں یہ سارے میرے ہیں اللہ کا کیا اس میں نبی کا کیا اس میں وہ محمد سے جو کو وہ کہاں گیا ہے قرض جو تھا جو اس انسانیت کا قرض ہے محمد کے ذمہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانا حضور کی ذمہ داری ہے کلمہ وہ حضور کا پڑھتے ہیں ہمارا نہیں پڑتے حضور قیامت تک آنے والے ہر شخص کے رسول ہیں اور اس تک دین پہنچانا محمد کے ذمے حسد اللہ علیہ وسلم یہ حضور پر قرض ہے اور حضور نے ہمیں کہا ہے کہ یہ قرض میری طرف سے تم نے ادا کرنا حضور کی شفات میں ہمارا حصہ حصول میں نے آج جمعے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی کسی میت کا وارث ہوتا ہے اس میت کا قرضہ بھی اس کے وراسا میں تقسیم ہوتا ہے یعنی اگر کوئی میت ایسی مر گیا ہے کوئی آدمی جس نے وراثت نہیں چھوڑی بلکہ قرضہ ہی قرضہ چھوڑا ہے اب وہ مر گیا تو قرضہ ڈوب گیا نہیں اسٹیٹ مجبور کرے کہ اس کے وراساہ کو اپنی زمین بیچو یا مکان بیچو جا کماؤ یا کوئی چیز گر بھی رکھو اور جس طرح وہ چھواں آٹھواں اور تیسر, تیسرا حصہ تقسیم ہوا تھا نا تمہارے اوپر اسی طرح چھویں آٹھواں اور تیسرے کے حساب سے قرضہ ادا کرو اس کی جائیداد ہوتی تو تم لیتے تو قرضہ کون دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وارث ہم دعاؤں کی کنسن ہمیں ملے قرضا کون دے گا بدھسٹ کرسچن جوس ہندو سکھ قرضہ کون ادا کرے گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی ہمیں الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے اون کیا اس کو محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی ہر چیز ہماری ہے ان کے دکھ بھی ہمارے ہیں سکھ بھی ہمارے قرضہ ہے اور اگر کوئی مر گیا اس تک جین پہنچنے سے پہلے اور قیامت کے دن اس نے کہہ دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کو کہ ہمیں رسول کیوں نہیں بھیجا اللہ دیکھے گا رسول کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے تو بھیجا تھا کلیائی رسول اللہ علیہ جمیا اور رسول دیکھیں گے کس کی طرف ہماری طرف کیوں بھائی میں تو تمہیں کیا آیا تھا جو تمہارے دور میں پیدا ہوگا پہنچانا ہے تم کیا جواب دیں ہم؟, ہم کس طرف دیکھیں گے مسئلہ تو ہے حضور نے تو گواہی لے لی ہے کہ میں نے پہنچا دیا کن تم خیر امت نخر جت تم لوگوں کے لیے کھڑے کیے گئے ہو لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو تم بہترین اس لیے ہو کہ رسولوں والا کام ہے تمہارا یہ قرضہ ہے حضور کا اوور ٹائم لگائیں اور اس کو ادا کریں آپ جذبے کو دیکھیں کہ ستر ہزار روپیہ پاکستانی دے کر سات ہزار دنم لے کر جماعت یہاں آتی ہے بندہ یہاں آتا ہے آخر وہ کیوں یہ کرتا ہے اسے احساس ہے نا کہ محمد کا قرض ہے میرے ہم یہاں کیوں آئے ہوئے سات کو ستر سے ضرب دینے کے لیے ہم اس لیے آئے اور وہ ستر دے کر سات لے کر ہم یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں سات کو ستر سے ضرب دینے کے لیے ہم اس لیے آئے اور وہ ستر دے کر ساتھ لے کر آتا ہے کیوں لے کر آتا ہے اسے احساس ہے کہ میرے ذمہ کسی کا قرض ہے میری جائیداد لگے میری دکان لگے میرا پیسہ لگے مجھے اوور ٹائم کر کے کمانا پڑے مجھے اس قرض کو ادا کرنا ہے فکر ہے اسے اگر آپ کو احساس ہو جائے ہمارے ذمہ کوئی قرضہ ہے نبی کا جس کے بارے میں پوچھا جائے الند ہے اس سلائی لے گی نماز روزے کے ساتھ ساتھ اس قرض کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تو ہم اوور ٹائم لگائیں اور کوشش کریں کہ یہ دین جس طریقے سے جو بھی ہماری استطاعت میں ہے اس طریقے سے کریں اور میں نے کہا تھا کہ اس میں جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں علائق اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں جو لوگ ہمارے لیے بہت چھوٹ کہ ہم ان کے بچوں کی کفالت کر کے ہم ان کے گھر والوں کے خرچے کو اپنے اوپر لے کر ہم ان کو دیگر ان کی ضروریات پرووائڈ کر کے یہاں بیٹھے ہوئے بھی کپواڑا کی وادی میں ہو سکتے ہیں اللہ کے کاغذوں میں حضور نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو تو رہے تو مدینے کے اندر ہیں لیکن واللہ نہ ہم نے کوئی صحرا عبور کیا ہے نہ کوئی گھاٹی عبور کی ہے نہ کہیں ہم نے پڑاؤ کیا ہے کہ ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ ہے یعنی اجرم آپ کو یہ بہت بڑی ڈسکاؤنٹ ہے کہ آپ ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں جینے کاٹ رہے ہیں کوئی جموں میں ہے اور کوئی چنگرور میں اور کوئی کہاں پر ہے اور سواب میں برابر ہو جائیں کیوں آپ نے اس کے بچوں کا خرچہ اپنے سر لے لیا اولاد کے معاملے میں گھر والوں کے معاملے میں آپ نے اس کو بے فکر کر دیا ہے کہ میں ان کی کفالت کروں گا اسی طرح جس طرح اپنے گھر والوں کی کرتا ہوں اور یتیم کے بارے میں تو حدور نے فرمایا انا و کافل یتیم یہ متفق علیہ حدیث ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہا تین فل جنت جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں یعنی اس کی اور میری جنت آپ کو پتہ جو ملک جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں نا تو حضور کی جنت کتنی بڑی ہوگی کہ ہر یتیم کی کفالت کرنے والے کی جنت کی باؤنڈری جو ہے حدود حضور کی جنت کے ساتھ لگتی ہوں اور لگتا کیا کفالت پر ستر درم یہ تو سگریٹ بھی پی جاتے ہیں ہمیں تمہیں ایسے ہی کسی دن موڈ آئے آؤٹنگ میں جائیں تو یہ تو ہم وہ پیزا اور وہ رجاج کنٹک ہی کھا لیتے ہیں اتنے. ستر دن کوئی قیامت نہیں ہمارے اس سے وسائل سے زیادہ نہیں ہے ایک یتیم آپ اپنے بچوں کو بھی تو بھیجتے نا اپنے چھ پال رہے ہیں ان چھ کے ساتھ ایک کسی مجاہد کا یتیم نہیں پڑ سکتے ہم انہیں باپ کا پیار تو نہیں دے سکتے لیکن روٹی تو دے سکتے نا کپڑا تو دے سکتے ہیں نا چلیے آپ اس کی کفالت کے نہیں دیتے اس کے کپڑوں کے تیز دے رہا یہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ ہونے چاہئیں اس قرضے کی ادائیگی میں آپ کا نام کسی نہ کسی جب قیامت کے دن رجسٹر کھلے تو کسی نہ کسی رجسٹر میں آپ کا نام ہونا چاہیے واخرد عوام رقم